صحمن و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور الرواشف باقی تمام سامین برادران گرامان سب کو میں اس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کے دعوشری صدر نمبر پانچ سو ننانوے اول دو سو ہے پانچ سو ننانوے شروع سے کے شروع و سرکے درست کی تعداد ہے اور دو سو اکتالیس جو ہے اوراج فتح کے درست کی تعداد تھے اراد میں ابھی ہم جو ہے شرح اور ملک الجبار کا حصہ ختم ہو کے اسمال حسنہ میں آٹھواں جو ہے اس میں مقدس یا مومن کے ذل میں کل ایک درست دیا تھا اس کے لغوی تشریح اور تعمیرانہ کے حوالے سے آج بھی اسی سلسلے میں آگے ہیں اس میں مختلف لغوی کتاب اور وہ کتابیں جس میں جو اسماع الحسنیہ کی تشریح میں لکھا ہوا عالم اسلام کے مختلف ہے بزرگوں کی انہیں کے حوالے سے جو ہے لکھ رہا ہوں ان میں پانچواں کتاب جو ہے شرح اوراد فتح میں ہے جناب آغۂ عنص الصابری صاحب نے جو مختصر شرح لکھا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں المومن یعنی مومن جو ہے ایمان سے بنا ہے آپ فرماتے ہیں مومن ایمان سے بنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان عطا کرتا ہے مومن ان بندے کو ایمان عطا کرتا ہے یعنی ایمان کی توفیق دیتا ہے اللّہ تعالیٰ یا جو ہے المومن کروں نے یہ مانوی لکھا یعنی امن سے ہے بنا ہوا ہے مومن یعنی امن سے بنا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو امن دیتا ہے بندوں کو ہر قسم کے خوف سے آفات سے ہوا جسات سے, سے، ہاں جی ناگہانی اموات سے ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو امن دیتا ہے تو کتاب شرح، اوراد فتح سب نمبر ستانوے پہ نائنٹی سیون پہ انہوں نے اس مقدسم کے شرح میں یہی دو ہی مطلب لکھا ہے کہ مومن جو ہیں یا ایمان سے بنا ہو اس میں مومن عامن یومن سے مومن اسم باب افالص اسمفال کے سائے یعنی الب ایمان دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان عطا کرتا ہے یعنی ایمان کے توفی دیتا یا مومن جو ہے امن سے ہے بنا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو امن دیتا ہے بندوں کو اور آفات سے سماوی عرضی سے ہاں ناگاہنی ہو ساتھ, ساتھ, ساتھ چیز سے اللہ امن دینے والا یہ اس کتاب میں یہ دو معنیٰ کیا ہے مومن کا یعنی ہاں جی ایمان کرنے والا اور امن دینے والا اور نسبتاً جامع باز کیا ہے جو امام فخر الدین راضی نے اپنی کتاب لوام البینات میں یہ کتاب عربی میں ہے ہاں جی اس میں آپ فرماتے ہیں بال اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے سرحش میں فرمایا السلام المؤمن المحمن باقیہ آیا ہے باقی اسما الحسن کی تو اس میں السلام کی توجہ ہو گیا اس میں دوسرا المؤمن سورہ حشر عید نمبر سے اس میں آپ ہیں أَنَّ فِي اللغت من فرماتے ہیں بالم انََََََََََانغت جو مضدر المن فعلِ نے فرماتی لفظ ایمان لغت میں دو فعل کے مضدر ہیں من تہذیق ان میں سے ایک ایمان تصدیق کے معنی میں اللہ نے فرمایا وما ان طبی مومن سورہ یوسف میں یعنی یہ اے بصد اللہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اس معنیٰ معضرت جو ہے یوسف کے جو ہے بیٹوں نے یعقوب سے کہا ہے ہاں جی وما ان طبی مون اللہ یعنی سرہ یوسف آئن بس طرح ہیں اس میں باپ سے کہہ رہے آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے یعنی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اس معنی میں آیا ہے ایمان جو ہے تصدیق کے معنی میں دوسرا معنی جو ہے المان و الزیح ضد الخافہ ہے ایمان جو ہے خوف دلانے امن دینے کے معنی میں خوف دلانے کے مقابلے میں امن دینے کے معنی میں ہے خالد اللہ, اللہ تعالیٰ چلان فرمایا و امن و خوف سر قریش میں آج نمبر چار میں ہاں جی و یہ بھی امن بھی <coughs> اس ایمان مردہ سے عام اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب سے امن دیا مشکین مکہ کو ہاں جی ہم مکہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب سے امن دیا اس زمانے میں جو ہے اسلام سے پہلے کے بعد اقبین حرم اللہ تعالیٰ کا قریش والوں برکہ باقی سرپرستی اس کی جو ہے تولیت کی وجہ سے اس کی دیکھ کی وجہ سے جو ہے مکہ شریف کے جو ہے میں رہنے کی وجہ سے ان کو ایک خاص اللہ کو پر اعرام کیا ہوا تھا اور چونکہ بیت اللہ کی یہ لوگ محافظ ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ جو ہے سال میں دو دفعہ تجارت کرتے تھے ایک دفعہ شا... گرمیوں میں شام کی طرح سردیوں میں یمن کی طرح ہاں جی اور چونکہ ان کا اپنے خاص علم ہوتا تھا اسے لے کے چلتے تھے لوگ پہچانتے تھے یہ قریش والے ہیں حاشمی عاشم لوگ ہیں قریش کے لوگ ہیں مکہ سے آئے ہیں کعبے کے متوالی لوگ ہیں بول کے ان کے قابلے پر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے ان کو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور حرم کے حدود میں آ کے بھی کوئی حملہ نہیں کرتے تھے لوٹتے نہیں تھے اس لیے اور جو فائدہ یہی قریش والوں کو ملتے تھے اللہ, اللہ نے فرمائے وہ امن امن خوف ہیں اللہ نے جو ہے قریش والوں کو خوف سے جو اللہ نے عمل دیا تو دوسرے امن امن ال جو ہے محکے کی لغت عربی لغت میں تحقیق کرنے والوں میں سے بات یہ کہ من قال المان اصل ہو لغت ایمان کا جو ہے لغت میں اصل معنی حاض المان ثانی فرماتے لغت میں ایمان کا اصل معنی جو یہ معنی دوم ہے معنی دوم یعنی یہ خو کے مقابلے میں ڈرانے کے مقابلے میں امن دینا اس معنی میں ام تصدیق جو ہے جو پہلا معنی ہے فن یا ایمان اس کو ایمان اس نے کہا لہٰنمتکلم یا خوف آئیں کا ذبح کیوں متکلم ڈالتے ہیں جب وہ بات کریں تو دوسرا اس کے اوپر جڑ یا یقب وہ سامنے سامنے اس کو جڑ لائے لیکن سامع نہ جل لائیں فیضہ صدہ ہو جب سامنے اس کو نہیں جل لائیں گے فقر ظال ظالک الخوف انقر میں وہ خوف جو جڑلانے کا خوف تھا وہ اس سے ذائل ہو گیا فلاں جرم ہوتا اس وجہ سے شگنی تصدیق ایمان اس وجہ سے تصدیق کو بھی ایمان کہا جاتا ہے ہاں جو چڑ لایا نے تصدیق کیا ٹھیک ہے بولا تو اس کو بھی ایمان کہا لہذا اس معنی کے لحاظ سے واضح ہو گیا کہ لغت میں اصل میں جو ہے موقفی کے نزدیک اس کا اصل معنی تو ضد الخافہ ہے ڈرانے کا ضد یعنی اخافہ اس کا ضد ہے تو امن دینا سکون دینا خوف خطرے سے جو ہے اس کو امن دینے کے معنیٰ لیکن تصدیق کا معنی بھی دے دیا اس کی اصل وجہ بیان کی یہ تشریح کتاب العوامی البینات جو اسما الحسنیہ کی شرح ہے امام فہور راجی کے صفحہ نمبر 138 پر ہاں چند میں نے ایک اخلاق اس کا تشریح کیا ہے اس میں نے اردو تجمہ بھی لکھا اور اس کو بھی ایک دفعہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو اسے عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے یہ اسم جلالہ المومن اللہ تعالیٰ کے اسم الحسن کے طور پر جو صرف شرح آیت نمبر تیئیس میں ہے السلام المومن میں اور جان لو ایمان لغت میں دو ہیل کا منظر ہے دو فیل کے منظر کے طور پر استعمال ہوئے ان میں سے ایک تصدیق کے معنی میں ہے چنانچہ جی اللہ تعالیٰ کے یہ قول و معن طبی مومن اللہ سرح یوسف میں عالم برسۃنگ دی دیا ہاں جی یعنی آپ ہماری ہرگز تصدیق نہیں کریں گے یعنی اے مصدق اللہ یعنی آپ ہماری تصدیق کرنے والا نہیں اس آیت میں مومن بیمانی تصدیق کرنے والا کہ حضرت یعقوب کے جو ہے بیٹوں نے حسوب سے کہا کہ بھائی جو ہے آپ ہمارے تحدیق نہیں کریں گے کیونکہ جو ہے حضرت <کستان> بنیامین کے حوالے سے بھی انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے بنیامین کے حوالے سے جھوٹ ملا یوسف کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا ہاں جی اس کو کنواں میں پھینکا تھا اور بولا بیڑیا نہیں کھا لے اس پر روتے ہوئے وے قصبین کھایا ہاں جی روتے ہوئے آیا اور کہا بھائی بیڑیے نہیں کھا لے تو آپ نے کہا یہ تمہاری جو ہے بل صبل اللہ کو یہ تمہارے نفر کی گڑھی ہوئی بات مجھے اس میں ایسے کوئی نشانی نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے تحقیق نہیں کرنے تو یقیناً جو ہے قرائن بول رہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اس وجہ سے آپ کیسے تحقیق کریں گے تو دوسرا معنی الامان یعنی المومن المان یعنی الامان سے یہ المومن جو المومن الامان سے یعنی امن دینے والا دوسرا کہتے ہیں جو یہ ہی امن دینے والے کے معنی میں یعنی امن دینے والا جو کہ ایک خوافہ یعنی ڈرانے کا ذیت ہے امان جو ہے خبر ڈران جنا اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں آل قریش پر کیے گئے انعامات کے ذہن و فرمایا و امن امن خوف یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف سے امن دیا پھر آگے آپ فرماتے ہیں ان میں لغت کے محققین میں سے بات فرماتے ہیں کہ ال ایمانو اس کا اصل تو ایمان عالی ایمان کا اصلی معنی یہی معنیٰ ہے دبوں میں یعنی امن دینے کے میں اصل معنی اما تصدیق کو بھی ایمان اس لیے کہا جاتا ہے کسی کی بات کی تصدیق کرنا جرلانے کے مقابلے میں تصدیق کرنا ٹھیک سے بولنا سچ سے بولنا ہاں اس کو بھی تصدیق کو بھی ایمان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ متکلم کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ سامع اس کی ترغیب کریں یعنی اس کو جھوٹا قرار دینے کا خوف رہتا ہے سامع کی طرف سے سننے والے طرف سے لیکن جب سامعے نے تصدیق کیا میں نے بولا ٹھیک ہے بولا سچ سچکے میں بولا اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا تو ہاں جی تصدیق کیا تو ہاں جی تو اس سامعے نے اس متکے اس متقلم کے تغلیب کی خوف کو زائل کیا میں اس سامع نے اس متکلم کے خوف اس متقلم کے تقریب کے اس کو جلانے کے خوف کو ظاہر کیا اور متکلیم کو آپ امن و سکون مل گیا کہ آپ مجھے میرے بات مان لیا تسلیم کر لیا مجھے جٹا کرا لیا لہذا اسی وجہ سے بلا شخص صبح تصدیق کو ایمان کہا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک نوع امن سے خوف سے امن کا مفہوم پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے جناب امن اس کی جو لوبی تحقیق ہے امام فہرال الدین راضی نے جو توثیق کیا اس میں انہوں نے دو معنیٰ کیا ہاں جی اس کا مالی تفصیل ہے دو معنیٰ کیا کہ یا تو یہ تصدیق کرنے کے معنی میں ہے یا خوف سے امن دینے کے معنی میں تو مومن یعنی یا تحدیق کرنے والے کے معنی میں یا امن دینے والے کے معنی میں یا مومن ہاں جی <تصفح> اور انہوں نے کہا اصل معنی تو امن دینے والے کے معنیٰ میں ہے تصدیق بھی ہے اس کا ایک لازمہ ہے وہ ناسلمان عمل دینے یقیناً بات ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اپنے مومن بندوں کو جہنم سے بھی امن دینے والا وہی دنیا میں ہر خوف خطر ہواد بیماریوں پریشانیوں ہر چیز سے امن دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے وہی بچائیں تو انسان بچ سکتے ہیں ہر آفت سے ہر طوفان سے مشکل سے پریشانی سے وہ نہ بچائیں وہ بچانا نہ چاہیں دنیا بچانا چاہیں نہیں بچ سکتا ہے وہ بچانے چاہیں دنیا نہ کسی کو تباہ کر سک کرنا چاہیں تباہ نہیں کر سکتے ہاں جی تو یہ ایک مسلمہ جو ہے توحید کا ایک نظرہ ہے سب کچھ اللہ ہے تمام مؤثر ہر چیز میں اللہ ہے تو وہ امن دینا چاہیں کسی کو بچانے چاہیں کوئی اس کو نو کوئی ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اللہ نقصان پہنچا تو نیا اس کو امن دینا چاہیں نہیں دے سکتا فیصلہ اب کا چلتا ساتواں جو کتاب خصوصیات اسمال ہے اس کے سوال نمبر ستارہ سے کچھ مطالب بینکوں یہ کتاب اردو ہی میں ہے ہاں جی اس میں انہوں نے اسما الحسنام سے المومن کی توجہ کیا ہے یہ سنت والجماعت کے علماء سے انہوں نے لکھا ہے اس پر اسم الحسنہ پہ المومن جل جلالو المومن کے معنی کیا ہے تمام آفات اور عذاب سے امن و امان میں رکھنے والا یہ جو ماباردین والے ترجمہ بھی انہوں نے اس کا دوسرا ترجمہ انہوں نے کیا کہ یہ ضد جو ہے اخافہ ہے وہی مفہوم کو یا انہوں نے مانا کیا ہے۔ یعنی المومن کے معنی تمام آفات اور عذاب سے امن و امان میں رکھنے والا تو یہ امن سے جو ہے مشترک اس مادہ سے ایمان بھی نکلا کہتے ہیں اسی سے ایمان بھی اسی مادہ سے نکلتے امن ہے کہ سے ایمان بھی ہے اور اسی مادے سے جو ہے امن بھی ہے تو المومن کا مطلب ہے, ہے کے وہ ذات جو امن عطا کرنے والی ہو ہاں جی تو المومن کے مذہب تہذیق کرنے والا بھی ہے جیسے اوپر ذکر ہو گیا تو یہ دونوں معنی طالباً سب نے کہا ہے کہ المومن امن دینے والا اور المومن تہذیب کرنے والا یہ بندہ کے اس میں توجہ دے رہے ہیں یہ اسم اسم المومن کے دو معنیٰ طالباً جتنے بھی لعبین نباس کے جتنے بھی علم اسما الحسن کی شاعری میں ابھی تک جو بھی نقل کیا سب نے ان دو معنی کو اس اس مقدس کے بارے میں بیان فرمایا کہ بھائی جو المومن کا ایک معنیٰ امن دینے والا ہے ایک معنیٰ تصدیق کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنی وحدانیت کی تصدیق فرمائی تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ مومن نے ارشاد بار تعالیٰ شہید اللہ عنہ اللہ اللہ حافظ اللہ خود گواہی دیتا ہے خود تصدیق کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں نہ عمران اعظم یعنی اللہ نے گواہی دی ہے یعنی تصدیق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبوج نہیں ہاں جی پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی وعدوں کی تہذیب فرمائیں گے جو کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں وعدہ دیا نیا کام کرے جنم میں جائے ایمان لائے جنم میں جائے یا پھر کفر شری اختیار کریں جرم جہنم میں جائے سارے وعدوں کے اللہ تعجی فرمائے گا اور اپنے بردار بندوں کو آج عظیم سے نوازیں گے جو نے قرآن پاک میں خطن احاط الرمایا امبیا کے زبان مبارک سے وعدے وہ سب پورا کریں گے یوں وہ چپ سے لہٰ صاحب ہے موم یوں وہ جو ہے مومنین یعنی تمام یوں وہ یعنی اللہ کیا ہے مومن مومن کے معنی مومن یعنی تمام پریشانیوں اور خدشات سے ہمیشہ کے لیے معمول ہو جائیں گے حکمت <coughs> میں اللہ تعالیٰ جب سب کو عجیر عظیم دیں گے نا تو اس کے نظر میں جو ہے یوں وہ یعنی وہ سے مراد تمام مومنین تو اس طرح سے تمام مومنین جو ہے ہاں جی تمام مومن پریشانیوں سے قیامت میں اور خدشات سے ہمیشہ کے لیے معمول میں کے جنت میں پہنچنے کے بعد شروعات سے نکالنے کا کو کوئی خوف نہیں نہ تو ہمیشہ کے لیے سب کو مکمل طور پر اللہ کی طرف سے امن مل جائیں گے جو شاہ دارائی من میں داخل ہو جاتا ہے وہ شخص اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ہر طرح کی گمراہی جہالت خوف اور ذلت سے امن حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی چنانچہ اشاد باری تعالیٰ اللہ زین ہاں جی غلام یلبس ایمان ہم بے ظلم اللہ و محتون اللہ سر بیاسی اللہ کو ہیں جو لوگ ایمان لائے ہاں جی اللہ زینہ ولم يلبسوا اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہ کیا یعنی ظلم بمان شرک ہے ہاں جی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لیے امن ہے ولک اللہ الامن کے کے امن ہے وہی تو معلوم ہوا کہ ہدایت اور امن ایک دوسرے کے مترادف ہے نہیں لازم ملزوم ہے بدرس کے توجہ یعنی ہدایت اور امن جو ہے مترادف ہے لازم ملزوم ہے ہدایت ملے گا تو امن ملے گا ہدایت نظم امن ملے گا حقیقی امن وہی ذات عطا کر سکتے ہیں نا اللہ کے ذات جو سارے جہان کی مالک ہے یعنی ہاں جی اور اس کے ذرہ ذرہ ہر اور اس جہان کے جو ہے اس کے ذرہ ذرہ پر اس کی غم قائم ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ جو اس میں مقدس کی مخصوص توجہ ہے یہ خصوصیات آزما الجنا سفر نمبر ایک سے ہیں باقیہ جو ہے اس کا حصہ انشاءاللہ جو آنے والے دس میں کمپلیٹ کریں گے